You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 الملک القدوس خود حکی اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے ادوس ہے کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلموه وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ <مُبِينًا> وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبوس کیا وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے منہم لما وهو الحکیم اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبوس کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے فغل فل یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے مسل اللہ تسم ملو مسل مری میلو اص سمسل القلین کر ان قلوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر اسے جیسا کہ حق تھا انہوں نے اٹھائے نہ رکھا گدے کسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے کیا ہی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامی نے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 یہ جو آپ بات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے دو مؤز مہمانہ اگرامی تشریف فرما ہیں میرے دائیں طرف عبد النور عابد صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ مصباح بلوچ صاحب ہیں بائیں طرف دونوں مہمانان اگرامی کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی اللہ یہ دونوں ہمارے ساتھ ہی جو ہیں یہ واقف زندگی ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اپنی تعلیمات کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد اب یہ دونوں جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور بانیہ سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ و اسلام کی مختلف کتب کو لا کے ان پہ گفتگو فرماتے ہیں آج کی ہماری جو کتاب ہے اس کا نام اربعین ہے اور جو ہماری ایف ایم ہنڈریڈ پہ نشریات تھیں اس میں اسی گفت اسی کتاب پر گفتگو چل رہی تھی کچھ سوال تھے اس پروگرام میں جو وقت کی قلت کے باعث ہم اس میں نہیں شامل کر سکے ہم اس پروگرام میں ان سے شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے جیسے ہمارا طریق ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کلمات کو سنیے اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ اور جوابات کا سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع کریں گے تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبد النور صاحب کو جی عابد صاحب بسم اللہ جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے نئے سامعین کو جو اس فریکنسی پہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلط وسلام کی کسی ایک کتاب پہ پروگرام کرتے ہیں اور آج کی جو کتاب جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات پیش بھی ہوئی اس کا نام ہے عربئین اور پچھلے پروگرام میں یہ بات کرنا میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر سترہ میں یہ شامل ہے اور اس میں آخری کتاب ہے اس کے چار حصے ہیں اور پہلے جو دو حصے ہیں وہ ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں اس کے اس کا خلاصہ بھی پیش کر رہے ہیں اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اس کے اندر جو جو باتیں ہوئی تھیں آج کا جو پروگرام ہے وہ حصہ نمبر تین اور چار پہ ہے اور اختصار سے آپ کے سامنے یہ بات میں پیش کر دوں کہ اربعین وہ سلسلہ ہے جو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلط علام نے اس کا آغاز کیا جو آپ کے معاند تھے یا آپ کا انکار کرنے والے تھے یا آپ کے جو خلاف تھے ان کے اعتراض تھے اور ان کے اعتراض پہ حضرت مسیح یا اعتراضات کہنا چاہیے جس پہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلطل نے جوابات لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس کا نام اربعین ہے اور اس کی میں وجہ پہلے پروگرام میں بتایا ہوں ریکارڈنگ موجود ہے کہ اربعین نام ہے اور اس کے جو حصے ہیں وہ چار ہیں اس میں حضرت مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کی طرف سے بڑے مدلل جواب دیے گئے ہیں جس میں آج کے جو پروگرام میں جو شامل ہے سوال وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے ہیں ان کی ایک کسوٹی ہمارے سامنے رکھتا ہے اور صورت حاکا کی وہ آیات ہیں اور مدہ یہ ہے یا بات یہ ہے کرنے والی کہ کوئی بھی جھوٹا شخص جو یا جو بھی شخص خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور یہ اعلان کرے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو دھوکہ دے اور اور تیئیس سال سے زیادہ وہ زندہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں تیئیس سال والی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ازب من الشیطان الرجیم بسم اللہ ولاء تقول علعینہ بعض الاقویل کہ جو کوئی بھی ہم پہ جھوٹ باندھے جھوٹی بات گڑھے ہم اس کو اس کے دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کی شارک کاٹ دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہ اس کا یعنی کہ اس کا سلسلہ نست و نابود ہو جاتا ہے اور علماء علمائے سابقین جو ربانی علماء تھے انہوں نے اپنے مباحثوں میں جو ان کی غیرض مذہب یعنی کہ اسلام عیسائیوں سے ہوتی تھیں ان میں بھی اور اپنی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ عرصہ 23 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ برابر وہ تیئیس سال جھوٹ باندھتا رہے باندھتا رہے باندھتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کہے لازماً اس کی ہلاکت تیئیس سال کے اندر اندر ضرور ہوگی اور یہی وہ چیلنج تھا یا یہی وہ دلیل تھی جس کو عظر مسیم علیہ سات والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کے جو الہامات ہیں وہ بیان کرتے کرتے تیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور قرآن کریم کے مطابق جو کسوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور رولاما اس کی تائید کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تئیس سال سے پہلے وہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا اور جو سچا ہے اس کو اتنی مہلت ملے گی کہ وہ تیئیس سال سے زیادہ ہو تو ظو فرماتے ہیں کہ میرے حق میں یہ نشان پورا ہوتا ہے اور اس پہ ایک حافظ محمد سعید صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ غلط ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا اور لوگوں کو بہکایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تیئیس سال سے زیادہ اس کی مہلت دی ہے تو اس کے اعتراض پہ حضرت مسیحم علیہ سات اسلام نے یہ کتاب لکھی تھی اس میں حوالے بھی شامل ہیں اس میں جو مزید باتیں ہیں وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تو یہ ایک مختصر سے الفاظ میں ایک پس منظر ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہم آپ کی خدمت میں بانی صلی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلات و السلام کی کتب اربعین پہ گفتگو کریں گے اور کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں اسی پہ گفتگو چلی اور اب اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے لیکن پچھلے پروگرام میں کچھ سوالات تھے ان کو بھی اس میں شامل کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی لائن پہ ہیں ان کی کال لے کے پھر جس ترتیب سے سوالات آئے اس ترتیب سے ہم آگے چلیں گے ہمارے ساتھ محمد محمود صاحب، سے ان کی کال، کال لیتے ہیں. محمود صاحب سے کال ہے جواب میں, سن رہا تھا، کا جواہ میں سن رہا تھا، لیکن ایک بڑی بلوچا فرما رہے ہیں کہ وہ کہنا میں مسیح مسیحود محود تھے اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ امام مہندی تھے اور وہ جو ان سے پہلے جو مقرر ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنا زلی نبی ہیں زلی نبوت ان کے پاس ہی یہ اتنی کنفیوژن آپ لوگوں کے اپنے اندر ہے اتنا کریں کہ وہ ہیں کیا زلی نبی ہیں مسیح ماود ہیں یا امام مہندی ہیں یہ ذرا تھوڑا کنفرم کریں کہ آپ لوگوں کے اپنا یعنی کہ ہر بندے کا ایک اپنا اپنا اپنا ایک اوپین ہے تو اس طرح اس کنفیوژن کو ختم کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ محمود صاحب آپ کا آپ آئے. اور اپنا سوال پیش کیا ہم چلتے ہیں شکیل صاحب کا سوال تھا پروگرام سے پہلے ان کا سوال گو گفتگو جو ہو رہی تھی اس سے ہٹ کے تھا لیکن کچھ سوال کا بہرحال حق بنتا ہے جی جی مصباح صاحب شکیل صاحب کا سوال تھا کہ نیا نبی جو آئے گا کیا آپ اس کو مانیں گے جی اگر کوئی بعد میں اگر کوئی نیا نبی آتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ مسیح نے تو آ کے اکٹھا کرنا تھا آپ کے مسیح نے تو مزید فرقے بنا دیا اچھا دو سوالات ٹھیک ہے پہلا جو سوال ہے کہ اگر کوئی بعد میں نبی آ جاتا ہے جی. تو کیا آپ اس کو مانیں گے جی اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ بات آپ کو واضح کر دیں کہ قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ آخری شریعت ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم شریل سے آخری رسول ہیں اب اگر کوئی نبی آتا ہے تو وہ نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا سر النسا کی آیت ہے وہ میں ہوتی اللہ و کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول کی اطاعت کرے تو ان پر اللہ تعالیٰ انعام کرے گا یا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی نبی نبی صدیق شہدا اور صالحین تو یہ تو قرآنِ کریم کی ایک مومنوں کے لیے ایک انعام کے طور پر آیت ہے کہ وہ روحانی انعامات جیتنے کے لیے جو ہے عذور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی کوئی بھی آیت یہ نہیں کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز بعد درواز اب جو ہے کوئی بھی رسول نہیں آ سکتا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو بنا دے گا اللہ عالم حایث وجالیہ رسالۃ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے یہ جو آیت ہے کہ اللہ مالک الملک توت الملک کا منتشا ہو کہ تو مالک الملک ہے جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اس کے اس ملک سے مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے اول معنی اس ملک سے مراد نبوت ہے کہ جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے جب اللہ جب چاہتا ہے تو یہ مظاہرے کا سگا ہے مستقبل کا تو اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن بہرحال اس میں آسان سی بات یہ ہے کہ عذور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے آنے کی تو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے ایک شخص کو تو خود آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ قرار دیا ہوئے ہے تو وہ ہمارے نزدیک آ چکے ہیں اس لیے آئندہ کوئی آیا تو ضرور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نشانات سے ضرور اس کو منوا لے گا کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو جو ہے وہ عاجز نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو وہ ضرور کامیاب و کامران ہوگا کسی شخص کی بھی مخالفت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تو ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات کا درازہ کھلا رکھا ہے جس کے لیے چاہے وہ کھول سکتا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنوں نے آنا ہے ایک کا تو حضور نے خود ذکر کیا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا اسی کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ یہ وہی ہیں جس کی خبر آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو جب یہ ہم نے مان لیا تو اگر آئندہ آیا تو وہ اپنے نشانات اپنی تائیداد ساتھ لے کر آئے گا وہ جب آیا تو ان اللہ ایسے نشانات مجبور کر دیں گے انسان کو کہ وہ اس پر ایمان لائیں تو لیکن یہ جب آئے گا تو وہ دیکھی جائے گی ہمیں اس کے کسی کے آنے سے قرآن کریم نہیں روکتا یعنی قرآن کریم میں آ, یہ انعام موجود ہے کہ جس کو اللہ چاہے دے سکتا ہے تو یہ تو ہے جب آئے گا تو دیکھیں گے یہاں جو آ چکا ہے اس کی تو ہم پہلے بات مانیں تو جس کے آنے کی پیش گوئی تھی آن ذور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ آ چکا تو اس کے بعد خود آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سما تکون و خلافت علامنہا جبوا کہ اس کے بعد منہاج نبوت پر پھر خلافت قائم ہو جائے گی تو اور اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے تو اس سے صاف پتہ لگا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے بعد پھر خلافت نے چلنا ہے آگے قیامت تک تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں نشان دکھایا کہ جس کو امام مہدی بنا کر بھیجا اس کے بعد پھر خلافت کو قائم کیا منہاج نبوت پر اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ خلافت جاری ہے اور وہی آئندہ قیامت تک چلتی رہے گی دوسرا جو سوال تھا شکیل صاحب کا کہ آپ نے تو فرقہ بنا دیا کہ انہوں نے تو فرقہ واریت مٹانی تھی یہ جو پیش گوئی ہے کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے یہ کس کی پیش گوئی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے تہتر یعنی حضور کو علم تھا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے تو اس علم کے ہونے کے باوجود پھر حضور نے دین اسلام کی بنیاد کیوں رکھی امت مسلمہ کیوں قائم کی جب آپ کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ میرے لوگوں نے تہتر فرقوں میں بٹ جانا ہے تہتر فرقے ہو جائیں گے اس کے باوجود آپ امت کی جو ہے امت کا آغاز کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے فرقہ فرقہ ہو جانا ہے اور اس کے باوجود بنیاد رکھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے قرآن كریم مثارہ مضمون یہ ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی شروع سے چلتی آ رہی ہے تو یہ جو فرقے فرقے فرقہ واریت ہو جائے گی تہتر فرقوں میں حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہر فرقہ ٹھیک ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ ایک فرقہ درست ہوگا باقی بہتّر فرقے غلط ہوں گے تو اس ایک کی نشاندہی کر کے آپ نے بتا دیا کہ ایک ہوگا جو درست ہوگا باقی سارے غلط ہوں گے تو آپ نے رہنمائی کر دی کے باوجود اس کے کہ میرے امت میں فرقے ہو جائیں گے اس سے آپ ان مانو یعنی اس کو اس سے ڈر کے آپ نے یہ نہیں کہ بات کس سے ہی چھوڑ دیا کہ چلیں امت مسلمہ کی بنیاد ہی نہیں رکھتے امت مسلمہ قائم نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے فرقوں میں بیٹھ جانا ہے وہ امت قائم کر کے آپ نے نشاندہی فرما دی کہ ایک نے درست ہونا ہے باقیوں نے غلط ہونا ہے تو اسی کے بارے میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بہت زیادہ فرقے ہوں تو اس میں دیکھنا کہ امام کس کا ہے طلزم جماعت المسلمینہ و امام ہوں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ فرقہ وارانہ دور میں یہ دیکھنا کہ کون سی جماعت ہے یعنی فرقہ اور جماعت میں یہ فرق ہے کہ جماعت کا امام ہوگا جس کے ہاتھ پر ساری جماعت کٹھی ہوگی خواہ وہ پاکستان میں رہتی ہو عرب ممالک میں رہتی ہو انڈونیشیا ملیشیا یورپ امریکہ کہیں بھی رہتی ہو وہ سب کے سب ایک امام کے ہاتھ پر کٹھے ہوں گے جب یہ نشانی تم دیکھو تو اس جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنا تو صحابی پوچھتے ہیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اگر اس زمانے میں کوئی ایسی جماعت نہ ہو جس کا امام نہ ہو تو پھر میں کیا کروں تو حضور نے فرمایا کہ پھر ہر فرقے سے الگ ہو جانا کسی بھی فرقے میں اپنے آپ کو شامل نہ کرنا تو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے آ کر یہی اعلان کیا ہے کہ وہ جماعت جس کی پیش گوئی آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ میری جماعت ہے کیونکہ میں نے ان کو ان گمراہیوں سے ان بدعات سے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے امام مہدی بنا کر وہ قرآن کریم کی اور آنظور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی جو ہے وہ حکمت سکھائی ہے اور اس کی جو درست تعلیم ہے وہ سکھائی ہے تو آپ نے وہ فارم بنایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر فرقے سے نکل کر لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ جاری رہے گا اس کا ماضی بتا رہا ہے کہ دن بہ دن یہ ترقی کی طرف چلتی جا رہی ہے یہی پچھلی جماعتوں کا پچھلی ہمتوں کا حال رہا ہے تو یہ کہنا کہ فرقہ بنا دیا تو اس یہ جی جماعت بنا کر ان فرقوں سے نکل نکل کر لوگ یہاں آ رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جللو. کی نشانی ہے کی یہ ہدایت ہے کہ اگر کوئی فرقہ ہے تو اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا جس کا امام نہیں ہے تو شکیل صاحب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں کہ جس فرقے میں آپ ہیں کیا اس کا کوئی امام ہے اگر نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس فرقے سے الگ کریں اور کس میں شامل ہوں جس کا امام ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانی موجود ہے یہ باقی حضور کا یہ فرمانہ بتا رہا ہے کہ ان فرقوں نے بہرحال ساتھ ساتھ چلتے چلے جانا ہے ہاں ان میں سے درست جو ہے ایک ہی نے ہونا ہے باقی بہتر فرقے غلط ہی ہونے ہیں تو اس لیے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دین حق پر قائم رہے گا تو یہ فرقہ واریت حضرت مرزا غلامت کا عادیانی علیہ السلام کے آنے سے پہلے موجود تھی یہ کہنا کہ مرزا صاحب نے آ کے فرقے بنا دیے تو درست نہیں ہے آپ کی آمد سے پہلے ہی فرقہ واریت موجود تھی آپ نے آ کے ان کو مٹانے کے لیے ان کو دین واحد پر اکٹھا کرنا شروع کیا اور الحمدللہ یہ سفر جاری ہے باقی یہ کہنا کہ فرقے مٹے نہیں وہ مٹیں گے نہیں کیونکہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ چلتے چلے جانا ہاں وہ غلط طور پر رہیں گے وہ بہتر غلط ہوں گے ایک ہی درست ہوگا ذکم اللہ اگلا جواب دینے سے پہلے ہمارے ایک ساتھی پول پہ ہیں ان کی کال لے لیتے ہیں پھر سوالات کا سلسلہ جاری اقبال صاحب ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں اقبال صاحب السلام علیکم ہلو جی اقبال صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے سر مجھے ابھی جیسا کہ آپ وہ... حضرت فرما رہے ہیں ہلو جی جی آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے کہ امام مہندی کا جو ہے نا امام مہدی کا آپ قرآن سے ثابت کیجیے کہ امام مہدی آنے کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو کہ خراگر قرآن میں نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہو نہیں صحیح ہونی سکتے دوسری بات کہ جس کا امام نہیں ابھی کچھ یہی کہا جا رہا تھا کہ جس کا امام نہیں اور تو وہ صرف صحیح نہیں ہے تو اماموں والے تو پھر کے بہت, بہت سارے موجود ہیں شیعت تو ہے ڈیپینڈنٹ آن دا امامت کے اوپر تو باقی بچوں پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک اور امام لانے کی اور کہاں ذکر ہے? قرآن کے اندر کے مہدی علیہ السلام آئیں گے برائے مہربانی حدیث کو کوئی اور بات قرآن سے ثابت کریں کہ امام مہدی علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ ثابت ہے جی ٹھیک بہت, بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا آ, اگلا سوال جو ہے کامران صاحب نے کیا تھا یوما اکمل تو لکم کے حوالے سے کہ نبوت جو نعمت ہے اور کیا نعمت ختم ہو گئی اور پھر انہوں نے تبصرہ کیا کہ میں بہتر لکھ سکتا ہوں جی اس کا تو صاحب نے جواب دیا تھا ٹھیک ہے کہ کوئی انشاء پرداسی کا مقابلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی لکھنے میں قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے عرب میں بڑے اچھے اچھے شاعر موجود تھے ان کی شاعری کو عرب لوگ خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے سات قصیدے چن کے انہوں نے فصاحت و بلاغت کی وجہ سے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لٹکائے لیکن جب قرآن کریم آیا تو اس کی مخالفت کر دی یعنی وہ لوگ قصیدوں کو تو چومتے تھے اور خانہ کعبہ میں لٹکاتے تھے قرآن کریم جب آیا تو سب نے اس کی مخالفت کر دی تو اس میں اگر یہی مقابلہ ہوتا تو وہ تو کہتے بھی ہم نے لکھا ہے تو قرآن کریم نے چیلنج بھی دیا کہ اس جیسی صورت بنا کے دکھاؤ اور پھر اس صورت کا اثر بھی دنیا پر ظاہر ہو حضرت مرزا علام محمد قادیانی علیہ السلام نے جو تحریرات لکھی وہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں کوئی جیسا بتایا گیا انشاء پردازی کا مقابلہ نہیں تھا مضمون نویسی کا مقابلہ نہیں تھا قرآن کریم کی نکات اور حقائق اور معرف بیان کرنے کا مقابلہ تھا کہ حضور افرام مجھے اللہ تعالی نے سکھائے ہیں آپ جو ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ آتے ہیں تو آپ لکھ دیں تو دنیا خود ہی فیصلہ کر لے گی تو کامران صاحب کہتے ہیں کہ میں کالم لکھتا ہوں تو حضرت مسیح علیہ اسلام نے تو جماعت بنا کے دکھا دی آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی مخالفت اس کی کی گئی اور کی جا رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کالموں میں بڑا زور ہے تو اپنے کالموں کے زور سے ایک جماعت بنا کے دکھائیں پھر ہم بھی سمجھیں کہ ہاں واقعی لکھنے سے ہی جماعتیں بن جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے اس میں یہ ایک پہلو ہے ورنہ مسیح محدود علیہ السلام کا آنا امت میں احادیث میں موجود ہے کہ کس لیے آنا ہے اسی کے مطابق پا کر لوگوں نے آپ کو مانا ہے اور آپ کی بیعت کی ہے جی جو اس میں جو دوسرا بات تھی کہ نعمت نبوت نعمت نہیں ہے بالکل درست ہے نبوت نعمت ہے اور وہ مکمل ہو گئی یہی معنی جو ہم کرتے ہیں کامران صاحب الخر اس کی طرف آئی گئے کہ نبوت ایک نعمت ہے جو ملتی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلوں کو بھی لیکن وہ نبوتیں مخصوص زمانے کے لیے مخصوص قوموں کے لیے تھیں تو نعمت یہ نعمت بھی مکمل ہو گئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اس میں بزرگان نے لکھا ہے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگان ہیں کہ آ حضور صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں یہ جو نبوت کا کمال ہے یہ اپنے عروج پر پہنچا کمالات نبوت جو ہیں وہ صرف اور صرف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے وسلم. یعنی کسی کو کتنا حصہ ملا کسی کو کتنا حصہ ملا جس شخص کو نبوت کے سارے کمالات ملے وہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت امام راضی کہتے ہیں اسی کی وجہ سے آپ کا نام خاتون نبی ہے حضرت قاسم نانوتی صاحب بانی دی مدرسہ دیبند لکھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے آذور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ آپ سب سے آخر پر آئے تو وہ یہ مقام مرتبی سے خاتم نبی ثابت کرتے ہیں وہ زمانے کے لحاظ سے نہیں خاتون نبین مانتے کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہوئے تو خاتون نبین ہوئے کہتے ہیں, نہیں اس میں تو کوئی فضیلت نہیں حضور اللہ تعالیٰ نے کسی کو پہلے بھیج دیا کسی کو آخر بھیج دیے لیکن کمال یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خاتون نبین ہونے میں یہ ہے کہ آپ پر نبوت کے تمام کمالات جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور کوئی بات باقی نہیں رہی اور وہ پہلے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئے تو یہ نعمت جو ہے وہ مکمل ہوئی بالکل درست ہے وہی معنی ہم کرتے ہیں کہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور کوئی کمال نبوت کا باقی نہیں رہا تو یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا نبی ہونا ہے یہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہونا ہے اسی لیے حضرت قاسم نانوتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی نبی بعد میں آ بھی جاتا ہے تو اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہ جو باتیں بزرگان لکھ گئے ہیں یہ اسی وجہ سے لکھ گئے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ نعمت ہے اور وہ کمال کو پہنچی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آئندہ کے لیے بند ہو گئی جزاکم اللہ ناصر صاحب ہیملٹن ان نے سوال پوچھا تھا لیکن ان سے گزارش کی تھی کہ حوالہ دیں حوالہ ابھی تک نہیں آیا ایک دو پھر یاد دہانی ان کو کہ جو آپ نے ہمارے پچھلی جو فریکوینسی پہ پر پروگرام تھا اس میں آپ نے حوالہ دیا تھا اس کو ای میل تاکہ اس کو دیکھ کے ہم آپ کا آپ کے لئے جواب دے سکیں اس میں کامران صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی جی کہ مرزا صاحب کا نام قرآن کریم میں دکھائیں جی کہ جس نبی کا نام قرآن میں نہیں وہ نبی نہیں جی اور بعد میں ساتھ ہی کہہ رہے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے نام قرآن کریم میں دکھائیں آپ کامران صاحب ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے نام دکھائیں تبھی تو یہ بات کریں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار نہ کہیں کہیں کہ صرف دنیا میں 26 نبی آئے کیونکہ 26 نبیوں کے نام قرآن کریم میں ہیں تو خود ساختہ معیار اپنے معیار بناتے ہیں اور پھر اس کا جب اب کھلتی ہے تو پھر پتا نہیں شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جزاکم اللہ ای میل پہ ایک سوال ہے اجازت ہو تو وہ پیش کروں جی یہ سوال کیا ہے شوکت صاحب نے اور انہوں نے اپنا شہر نہیں لکھا ای میل سے بھی نہیں پتہ چل رہا بہرحال شوکت صاحب کا ہے جو ساتھی ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجیں ان سے گزارش کہ شہر کا نام بھی لکھیں اردو میں سوال لکھا ہے میں سوال پڑھ دیتا ہوں السلام علیکم ابھی آپ نے اپنے پروگرام پر بتایا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام. سے افضل نہیں کہا جی برائے کرم کیا آپ خطبہ الہامیہ کی اس تحریر کو سمجھا دی کو سمجھا دیجیے جہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ظہور کو پہلے سے اکمل اور اشد قرار دے رہے ہیں شکریہ اور نیچے انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کا جی. یہ حوالہ آ, میں نے پیش کیا تھا مصباح بلوچ صاحب کو اور وہ اب اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے یہ جو لنک انہوں نے بھیجا ہے جی یہ خطبہ العامیہ کا ہے لیکن یہاں تفسیر اعظم وسیم محدود السلام سے انہوں نے بھیجا ہے جمعہ کی تفسیر ہے اس میں میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ حق یہ ہے یہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام لکھ رہے ہیں کہ حق یہ ہے یہ ترجمہ ہے انہوں نے عربی میں لکھا ہے حق یہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت نسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے اس میں جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار عزل. دیا ہے یہ تو یہاں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے جو بات یہاں بیان ہو رہی ہے یہ حضرت نسیم علیہ السلام نے اور کئی جگہوں پر تحریر فرمائی ہے یہاں بھی لکھا ہے کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے تو یہ جو آخری جملہ ہے اس نے ساری وضاحت یعنی کر دی ہے اگر کسی کو سمجھ آئے ورنہ اسی قسم کی تحریرات اور جگہ پر بھی موجود ہیں یہ جو لکھا ہے کہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے آن حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے سورج قرار دیا ہے سراج منیرا اور سورج وہ ہے جو آگے ستاروں کو اور دیگر سیاروں کو روشنی دیتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ چاند اور ستاروں کی روشنی اپنی نہیں وہ سورج سے لیتے ہیں تو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں یہ بات بیان کی ہوئی ہے اور بعض بزرگان نے جو یہ لکھا ہے کہ چودھویں صدی میں امام عیدی آئیں گے اس کی آنے کی بھی یہی وجہ لکھی ہے کہ اس سے پہلے امام عیدی کے آنے سے پہلے مجدین کا آنا عذور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا تو اور اس کی مثال حضرت مسیح مودہ السلام یہاں بھی اور دیگر جگہوں پر چاند کے ساتھ دے رہے ہیں کہ جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے دوسری رات کا چاند ہوتا ہے تیسری رات کا چاند ہوتا ہے تو وہ بالکل باریک چاند ہوتا ہے اس کی روشنی اتنی نہیں ہوتی تو یہی حال مجدین کا ہے کہ اس طرح زمانہ گزرا گزرنا تھا اور چودھویں صدی میں امام بیدی نے آنا تھا جیسا کہ چودھویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ روشنی میں سب سے منور ہوتا ہے تو ادمسیح محدود اسلام چونکہ چودھویں صدی میں آئے تو اس صدی میں آنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو چودھویں رات کے چاند کے ساتھ مشابت دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں وہ روحانیت جو ہے وہ اقوا اور اکمل اور اشد ہے تو یہاں کہیں بھی مسیح محمود علیہ وسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کیا آپ تو جگہ جگہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے تو نور پایا ہی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ وہ سورج ہیں اور میں چاند ہوں تو اگر سورج نہ ہوتا تو چاند میں کوئی روشنی نہ ہوتی تو یہ وہ مضمون ہے جو مسیح محمد علیہ نے یہاں بیان کیا ہے یہاں کہ کہیں بھی موازنہ نہیں ہے کہ میں افضل ہوں आ, شوکت صاحب نے جن کا ہم نے آپ نے ابھی جواب دیا ہے انہوں نے ایک مزید جملہ لکھا ہے آ, لکھتے ہیں سلام جی وہ پانچویں ہزار سال سے موازنہ کر رہے ہیں اچھا یہ شوکت صاحب نے ای میل جن کا بھی سوال کا جواب آپ نے فرمایا تو انہوں نے اس پہ مزید اپنے سوال کو وضاحت کی ہے فور ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ٹرانٹو کے علاقے سے باہر جو سامن ہیں ان کی سہولت کے لیے ون ایٹ ای میل کے ذریعے اپنا سوال آپ ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں کیو یعنی اسلام سی یعنی اسلام سی اسی طرح ویب کا پتہ ہے وائس آف اسلام سی جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اسی طرح سامعین جب آپ اپنے سوال پیش کرنے کے لیے برائے راست آئیں مقامی ٹیلی فون پہ یا لانگ ڈسٹنس والا جو پورے شمالی امریکہ کا نمبر ہے تو ایک منٹ کا دورانیہ ہم اپنے سامعین کو پیش کرتے ہیں سوال کے لیے گزارش کہ اس کے اندر اپنا سوال مکمل کریں اکثر ہمارے سامین کہتے ہیں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ جب وہ لکھ کے لاتے ہیں تو بآسانی مکمل ہو جاتا ہے جب وہ فلبدی کرتے ہیں تو دیر لگتی ہے آپ سے بھی گزارش کہ اس اس کو ذہن میں رکھیں محمود صاحب کا سوال تھا کہ ٹورنٹو سے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ کبھی مسیح موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی امام مہدی کا کبھی ذلی نبی کا تو انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ای میل کا سوال چل رہا تھا اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پسا اچھا جی جو شوکت صاحب نے بات لکھی ہے جی پانچویں ہزار سال سے مواقع ٹھیک ہے اس میں شوکت صاحب نے اس کا مطلب پیج کھولا ہوا سامنے تو اس کے ذرا اوپر چلے جائیں شوکت صاحب اعظم مسیح محمد السلام یہاں سورج جمعہ کی عائد کی تفسیر لکھ رہے ہیں جی اور یہ جو لنک ہے یہ بھی اسی کا ہے کہ آخرینہ منہم لمحہ الحقوبہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں یہ سورج جمعہ کی آیت ہے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں دو دفعہ آنے کا ذکر ہے یہ آخری منہم وہی آیت ہے تو سورج جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو ولزی باسا فلا جین رسول کہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں اس رسول کو بھیجا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں عرب میں آئے یہ تو بات واضح ہو گئی اور لیکن یہ آیت سورج جمعہ کی اگلی آیت کہتی ہے وہ آخرین امین ہم لمعہ اللہ کو اور اللہ تعالیٰ اسی رسول کو ایک اور قوم میں بھی بھیجے گا جو اس قوم سے ملی نہیں ملی نہیں ہوئی وہ بعد میں آئے گی جی تو مسیح مؤود اسلام پھر اس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ سوال حضور سے پوچھا بھی گیا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں جس میں آپ کا آنا لکھا ہے تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان سریا ستارے پر بھی چلا گیا تو سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ان لوگوں میں سے کوئی اسے واپس لے آئے گا بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرج جمعہ میں اور حضور بات آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان چلا گیا تو ان لوگوں میں سے کوئی واپس لے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرینہ منہم ہے اس سے مراد اپنی ذات نہیں لے رہے اپنا نہیں کہہ رہے کہ میں نے دوبارہ آنا ہے کسی اور لوگوں میں بھی بلکہ کسی اور وجود کو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان سری ستارے سے لے کر آئے گا تو قرآن کریم نے ایک ہی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر فرمایا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم نے اور اس سے ہمارے ہاں، نزدیک لازماً مسیح مود یا امام امام اور مسیح معود علیہ السلامی مراد ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہیں آپ کی ہی پیروی میں یہ رتبہ آپ نے پایا ہے تو اس میں حضور نے یہ جو خطبہ اعلامیہ کا مضمون ہے آخرین منہم کی تفسیر میں اپنے آپ کو اس کا مزدا قرار دیا ہے کہ اگر ایمان سریا ستارے پر بھی چلا گیا تو میں اسے اسے واپس لے آئیں گے تو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ امیوں میں بھی رسول کو بھیجا اور آخرین میں بھی بھیجا ایک رسول دو دفعہ آ رہے ہیں تو اب شوکر صاحب بتائیں کہاں حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دو قوموں میں آئے امیوں میں تو آئے عرب میں آئے ہمیں سمجھ آ گئی لیکن اس کے بعد اس قوم میں کس طرح آئے جو پہلی قوم سے ملی ہوئی نہیں تھی تو ہمارے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایمان سریا ستارے سے, سے واپس لے آئے گا وہ شخص وہی یہاں عضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مزدا یعنی آپ کی یعنی کہ برابری کا کوئی نعرہ لگ گیا یا برابری کا کوئی دعویٰ ہو گیا بلکہ مراد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جو ہے جب ایمان سوریا ستارے تک چلا جائے گا یعنی اس زمین سے اٹھ جائے گا تو اس کو لانے والا جو ہے اس کو قرآن کریم نے رسول کے نام سے یاد کیا ہے تو وہی حضرت مسیح محدود علیہ السلام مراد ہیں تو اگر نہیں تو آپ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوبارہ آئے یا آئیں گے جزاک ملا آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبد رابط صاحب اور اسی طرح مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ اسلام کی کتاب عرب عین پہ گفتگاری اور اسی طرح اس سے متعلق سوالات جو ہیں وہ آپ کے کے سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں آ, ہمارے پاس ایک سوال اور ہے جو اقبال صاحب نے لکھوایا تھا یا yeah. فون پہ آ کے انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم سے ثابت کریں اور اس طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ امام والی شرط تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کیونکہ اتنے لوگ ہیں جن کے کوئی نہ کوئی امام ہے شیعوں کا انہوں نے کہا کہ سارا جو نظام ہے وہ امامت پہ ہی ہے hmm. جی اقبال صاحب کا سوال تھا جی صاحب تو اقبال ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ حدیثوں کو چھوڑیں تو ہمیں مشورہ دینے سے پہلے آپ اپنے بھائیوں کو تو مشورہ دیں جنہوں نے حدیثوں کی بنیاد پر ہی ہم پر فتوے لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ حدیثوں کی غلط تعویل کر کے جو ہیں ہم پر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں یہ آواز آپ ان کے خلاف تو اٹھائیں جن کی صفوں میں آپ بیٹھے ہیں کہ آپ حدیثوں کو چھوڑیں اور قرآن کریم پر ہی بات کریں اور اگر آپ قرآن کریم ہی کی بات کرتے ہیں حدیث پر نہیں آتے چلیں اس میں قرآن کریم تو پھر واضح فرما رہا ہے علمہ توفطانی کنطان ترقی والے ہیں حدیثہ علیہ السلام کہ تو نے مجھے وفات دے دی تو اس بات کو تو پھر آپ مانیں کہ قرآن کریم نے حدیثہ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے کیونکہ عموماً جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ حدیثیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا کیونکہ قرآن کریم نے کہیں لکھا تو بعد بات کی باتیں بعد میں لیکن یہ بات تو پھر آپ مانتے ہوں گے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں ہوں گے جو عدیثہ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے قائل نہیں اور ان کی وفات یافتہ ہونے کے قائل ہیں تو چلیں آپ یہی پیغام جو ہے جو قرآن کریم کے مطابق ہے اسی کی تبلیغ کریں یہی اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دیگر مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں تو بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی جب آپ قرآن کریم کی یہ بات ان کو سمجھانے والے ہوں گے جہاں تک یہ کہ قرآن کریم سے دکھائیں امام مہدی کا قرآن کریم میں جو انبیاء گزرے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جا الناہ ہم آئمتاً یادونہ بیامرینہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ امام میدی ہی ہوتا ہے جا الناہ ہم, ہم نے ان کو بنایا آئمہ امام یادونہ جو ہدایت دیتے تھے یادونہ ورب ہے اس کا جو نعون بنے گا وہ مہدی بنے گا اس سے پہلے امام آیا ہوا ہے تو یعنی ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو امام مہدی بنایا اس زمانے میں جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے تو یہ تو یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کہا ہوا ہے لیکن آپ کے سوال کے جواب میں وہی جو شوکت صاحب کو ہم بات کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہوا سورج جمعہ میں واخری نا منہ ہم بہم کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں اس رسول کو بھیجا اور اسی رسول کو اللہ تعالیٰ اور لوگوں میں بھیجے گا جو پہلے لوگوں سے ملے ہوئے نہیں یعنی جو امی لوگوں سے ملے ہوئے نہیں امی لوگوں میں اور بعد والے لوگ جن میں کہور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آنا ہے ان میں گیپ ہے تو آپ بتائیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیسے یہاں عضور صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ آ رہے ہیں امیوں میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی جو پہلے لوگوں سے نہیں ملے ہوئے تو اس جو یہ مذداق ہیں اس کے وہ کون ہیں اسے میں ہماری رہنمائی کر دیں تو ہمارے نزدیک تو یہ وہی ہیں حضرت مسیح معود اور امام مہدی علیہ السلام کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے تو ہم تو حدیث کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ اگر چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں لیکن بہرحال اس میں تفسیر میں ہمیں آگے ساری پھر وضاحت مل جاتی ہے لیکن اگر آپ اس وضاحت کو نہیں لینا چاہتے تو کم از کم اسی آیت کو سمجھا دیں کہ آخری نمنہم سے کیا مراد ہے تو یہ قرآن کریم ہمیں واضح بتا رہا ہے کہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہ بھی ہونی ہے اسی کو ہم نے مانا ہے تو بہرحال جیسا کہ میں نے بات کی کہ جو آپ کے نزدیک باتیں قابل قبول ہیں آپ چلیں انہیں کی تبلیغ کر دیں انہیں کو آگے لوگوں تک پہنچائیں کہ عزیز علیہ اسلام وفات پا چکے ہیں تو اسی طرح آپ دین نے اسلام کی قرآن کریم کی بڑی آ, اچھی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ رواکم آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ مصباح بلوچ صاحب اور عبدالنور النورابد صاحب تشریف فرما ہیں گفتگو کا سلسلہ بانیہ سلسلہ علی احمدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب اربعین کے اوپر ہے اور اس حوالے سے مختلف پہلو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ جو سوالات آتے ہیں ان کا جواب پیش کرتے ہیں سمیع اللہ صاحب سسکٹون سے لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں سمیع اللہ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی آ, میرا سوال ہے جو شروع میں آ, مولانا صاحب نے کہا ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا ہے کہ جی تئیس سال آ, جو ہے وہ آ, سجائے کی زندگی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کس قسم کے جھوٹ ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا حوالہ خاص ملتا ہے کہ اگر کسی آ, علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے ریفرنس کہاں سے ملیں گے جی, بہت شکریہ سمیع صاحب آپ کا آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے ای میل پہ ایک جو بھی گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں انہوں نے ایک دو چیزیں شوکت صاحب نے اور بھیجیں آپ کی جات سے اس کو پہلے اگر ختم کر لیں آ, جو آخری میں نے پڑھا تھا کہ وہ آ, وہ تھا کہ وہ پانچویں ہزار سال سے موازنہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے لکھا تھا اس کے بعد انہوں نے چند جو تحریرات فرمائیاں فرماتے ہیں مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے محمد صرح سلم پانچویں ہزار سال میں آئے اور پھر چھٹے ہزار سال میں اور یہ دوسرا ظہور پہلے سے زیادہ ارشد اور اکمل ہے پھر مزید لکھا ہے جو جو بھی آنے کا مزداق ہے اس کا ظہور پہلے سے افضل ہوگا یعنی سوال پوچھا اور پھر آخر میں انہوں نے شکریہ ادا کیا. کیا, کیا شکریہ ادا کیا مستاق ہے جی. اس کا ظہور پہلے سے افصل ہوگا اچھا یہ ہر حر... چونکہ لکھا ہوا اس لیے ہرفن ہرفن پڑھ جی اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ آ حضور صلی اللہ <سلام> علیہ وسلم <سلام> افضل الانبیاء بیاں ہیں جی. کیونکہ قرآن کریم میں آپ کو خاتم نبی قرار دیا ہے بے شک. تو یہ جو آئے ہے نا ولاء کے رسول اللہ و خاطم نبی <سلام> یعنی اس میں وہی <سلام> ماں کانہ محمد الباحدمرجالکم ہے <سلام> تو اس میں آم، یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں <سلام> میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن رسول اللہ ہیں یعنی جسمانی لحاظ سے نہیں ہیں لیکن رسول اللہ ہونے کے لحاظ سے ساری امت کے باپ ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیوی جو ہے وہ ازواج متحرات ہیں نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں تو رسول اللہ ہونے کی وجہ سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے باپ ہیں تو ساتھ ہی مفسرین نے یہ لکھا ہے قاسم نانوتی صاحب ان میں سے ایک یہ لکھتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ کہہ کر یہ کہا کہ امت کے باپ ہیں اس کے آگے خاتم النبیین کہہ کر یہ بتا دیا کہ نہ صرف امت کے بلکہ سارے نبیوں کے بھی باپ ہیں صحیح کہ جو بھی جس کو بھی نبوت ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ملی تو یہ اس لحاظ سے افضل آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں یہاں صرف حضر مسیح محدود السلام حضور کے دو زمانوں کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے حضور نے یہاں لکھا ہے کہ بروزی صورت اختیار کر کے یعنی کوئی حقیقی صورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اکس ذل جو ہے وہ آنا ہے اور حضور کی پیروی میں آنا ہے تو اسی کو مسیحم عبد اللہ السلام نے جگہ جگہ لکھا یہ لکھا ہوا ہے وہ پیش ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے تو پیشوا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلّم آپ غلام ہیں آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ دو دور کے لائے ہیں عضور مرزا مسیح محدود علیہ السلام نے اور جگہ پر بھی یہ لکھا ہے کہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تکمیل ہدایت کا زمانہ تھا یعنی جو ہدایت ہے وہ مکمل ہو گئی آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن اس کی اشاعت جو ہے وہ جو ہے اس دور میں اس طرح ممکن نہیں تھی کیونکہ ذرائع نہیں تھے اس لیے عرب کے گرد و میں ہی وہ پیغام پہنچا ہے اسلام کا لیکن مسیح معود اور امام مہدی کا جو آنا ہے یہ زمانہ ہے تکمیل عشایت ہدایت کا کہ اس میں اس کامل ہدایت کی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس زمانے میں اس کی اشاعت مکمل طور پہ ہونی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ ذرائع جو ہیں وہ دے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا تھا کہ میں نے آذور صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو مکمل کر دینا ہے اور اس کے بعد آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جو غلام مہدی اور مسیح معود ہیں ان کے زمانے میں پھر اس کی اشاعت ساری دنیا میں کرنی ہے تو یہ اسی وجہ سے آپ بتا رہے ہیں جو مسیح مد علیہ السلام لکھا ہے اس زمانے کی جو اشاعت کی سہولتیں ہیں اس زمانے اس کی وجہ سے لکھا ہے یہ نہیں کہ ہدایت میں کوئی موازنہ کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہدایت بڑھ گئی تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تحفہ گول رویہ میں حضور نے یہ بڑی وضاحت سے مضمون لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدایت جو ہے وہ کامل ہو چکی تھی اشاعت جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ ہونی تھی اور ہو رہی ہے ذاکم اللہ یہ تو تھے سوالات جو ابھی تک آئے ہیں سمیر اللہ صاحب سے اس صاحب, صاحب سے پہلے ایک سوال رہ گیا درمیان میں محمد محمود صاحب کا کہ آپ کبھی کہتے ہیں مہدی ہیں کبھی کہتے ہیں عیسیٰ ہیں کبھی کہتے ہیں نبی ہیں کبھی کہتے ہیں ذلی نبی ہیں تو یہ ہم نہیں کہتے یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کی مختلف حیثیتیں بیان کی ہیں اور اس کو نبی بھی کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے ابھی سور جمعہ کی آئے چل رہی تھی اس میں مصباح صاحب نے بھی اس کو بیان کیا کہ جو آنے والا ہے وہ مکمل طور پر مطابقت میں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہی وہ آگے اس کام کو آگے چلا سکتا ہے تکمیل ہدایت اشاعت کی جو بات ہوئی ہے اسی طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا نام مہدی بھی رکھا ہے اور پھر ان تمام حیثیتوں کو یا ان وجودوں کو مہدی کو ریسا کو ایک جگہ پہ فرمایا کہ لل محدی کہ مہدی کوئی اور وجود نہیں ہے سوائے عیسیٰ کے یعنی مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں مثلا ایک انسان ہے اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں ایک مرد ہے وہ باپ بھی ہے وہ بیٹا بھی ہے وہ کسی کا شوہر بھی ہے خالو بھی ہے پھوپھا بھی ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس کی جو حیثیتیں ہیں وہ غلط ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی زبان میں مختلف حیثیتوں کو والا بیان کیا ہے تو وہ جماعت احمدیہ نے نہیں گھڑ لی اپنے پاس سے اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا اس میں ابہام ہے یہ حضرت صل صلی اللہ علیہ وسلم علی علی علی علی کے دیے ہوئے نام ہیں اور ہم ان کو اپناتے ہیں دوسرا احادیث میں متواتر یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اعلان کریں گے اگر کسی نے محمد کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے اگر کسی نے نو کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے دی اگر کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے تو یہ ساری حیثیتوں کے بیان ہیں جو اس جگہ پہ بیان تو جماعت احمدیہ یا جماعت احمدیہ کے علماء کسی قسم کے ابہام میں نہیں پھنسے ہوئے ہمیں اپنی لائنیں سیدھی کرنے کی اس لحاظ سے بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی نوز بلا کسی ابہام میں پھنسے ہوئے کہ ان کی حیثیت ہی صحیح کر لیں تو یہ ساری باتیں ہیں آزر وسیم علیہ سات اسلام نے جہاں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں بعض جگہ مہدی کے بیان میں لکھی ہیں بعض جگہ عیسیٰ ہونے کے اعتبار سے لکھی ہیں تو اس میں کسی قسم کا جو ابہام ہے وہ نہیں ہے یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی بھی کہتے ہیں رسول بھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ مین ہیں خاتم النبی جین ہیں ہاشر ہیں عاقب ہیں بالکل تو یہ مختلف ناموں سے پھر کوئی یہ کہے بھائی آپ ایک نام لیں کہ وہ کیا ہیں تو وہی جو نورس نے بتایا کہ عضور صلی اللہ وسلم نے یہ سارے نام دیے ہیں کہ امام میدی ہی مسیح مود ہیں اور وہی وہ نبی اللہ ہیں تو یہ جب نام آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں تو ہم حضوری کی بیان کردہ بات آگے کر رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے بلکل. یہ جو سوال تھا سمیع اللہ صاحب کا انہوں نے یہ دو ان کے سوال کے پہلو ہیں کہ وہ کون سی قسم کے جھوٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اس میں تو پہلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاؤ تقوالا عوض الشد عنر کہ ایسا شخص جو ہم پر جھوٹ گھڑے جی اس میں کوئی اس قسم کی تعین نہیں ہے کہ کون سا معیار ہے یا کون سی بات ہے خاص جو میری طرح منسوب کرے گا تو میں ہلاک کروں گا یا کون سی بات ہے میری طرح منسوب نہیں کرے گا تو میں ہلاک نہیں کروں گا تو یہ ایک جنرل بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی میرے خلاف یا ایسی باتیں کرے گا لوگوں کو یہ دھوکہ دہی دینے کی کوشش کرے گا کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں اور حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کو نہ بتائی ہوں اور اس آیت کی جتنی تشریح میں چلے جائیں کہ اس شخص کا پاگل ہونا بھی نہ ثابت ہو یعنی کہ صحیح و سالم ہو اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک ہو تو ان آ, باتوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرح منصوب کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دہی کے لیے اور اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا شخص ہلاک ہوتا ہے تو اس میں آ, کوئی خاص کسوٹی ہمارے پاس نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ بعض الاقابل کے باتیں گھٹتا ہے ہمارے بارے میں دوسری خدا نے جی خدا نے مجھے کی ہیں بالکل حوالے کے متعلق پوچھا ہے کہ کیا ایسے علماء ہیں جنہوں نے تئیس سال کا کی کا ذکر کیا ہو تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اپنی اے, کتاب میں اربعین میں اس کا ذکر کیا ہے اور عقائد کی ایک مشہور کتاب ہے شرح عقائد نصفی اس میں لکھا ہے عربی میں اس کا حوالہ ہے میں اردو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ عقل اس بات پر کامل یقین رکھتی ہے کہ یہ امور معجزات اور اخلاق عالیہ وغیرہ غیر نبی میں نہیں پائے جاتے نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کسی مفتری میں جمع نہیں کرتا یہ دو باتیں کی ہیں نمبر ایک کہ یہ جو معجزات اور اخلاق اور یہ امور عالیہ جو ہیں یہ غیر نبی کے اندر نہیں ہو سکتی نمبر دو اللہ تعالیٰ یہ مفتری میں بھی جمع نہیں کرتا اور یہ بھی کہ پھر اس کو تیئیس برس مہلت نہیں دیتا یہ ایک حوالہ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت امام ابن القیم کا بڑے جید عالم اور بڑے مناظرین ان کے مشہور ہیں جو عیسائیوں سے انہوں نے کیا زاد المعاد کتاب کا نام ہے اس کے اندر یہ بہت یعنی کہ ایک جید عالم تھے عیسائی مناظر کے طور پر جانے جاتے تھے ان کا حوالہ آتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جسے تم مفتری قرار دیتے ہو وہ مسلسل 23 برس تک اللہ تعالیٰ پر افطرا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ باہی ہمہ اس کو ہلاک کرنے کی بجائے اس کی تائید کرے تو یہ نشانی ہے سچے ہونے کی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد نہ کرے اور بلکہ اس کی اوپر سے تائید بھی کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ جو سوال ہے کہ 23 سال کا جو معیار ہے وہ کہاں سے آیا تو علماء کے حوالے اہل سنت والجماعت کے اور دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے ان ان ان علماء کو مانتے ہیں اور ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ موجود بھی ہیں ان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے حوالے چاہئیں ان کی کٹنگز چاہئیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں پھر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شرح نبراس میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کی عمر میں مبوس ہوئے اور 63 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہو گیا گویا حضور بعد دعوی وہی 23 برس تک زندہ رہے اور یہ صداقت کا کامل معیار ہے یعنی جو مدعی وہی و الہام اتنا عرصہ مہلت پا لے وہ یقیناً سچا ہے تو یہ وہ حوالے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں اور جس کی بیس پہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلم نے اپنی کتاب میں یہ چیلنج دیا ہے کہ علماء کے حوالے موجود ہیں تو یہ کہاں سے یہ ثابت ہو گیا یہ خود ساختہ یا ایسی کوئی بات ہے جو جماعت احمدیہ نے بیٹھے بٹھائے گھڑ لی ذراکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد عابد صاحب اور مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ دو مہمان لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں پہلے ساجد صاحب مارکھم سے ساجد صاحب السلام علیکم جی میں آپ اب ابھی یہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اتارا گیا اور مرزا صاحب کا کام تھا کہ وہ اس کی اشاعت فرماتے تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر یہی یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ پرنٹنگ پریس اور اس کا محتاج تھا خلا نخاسہ کہ وہ دین تو چودہ سال پہلے اتار دیا گیا تو اس کی اشاعت کے لیے مرزا صاحب کو بھیجا گیا تو حالانکہ اس سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ جیسے حضرت عوشا علیہ السلام پر تختیاں لکھی ہوئی آئی تھیں یعنی کہ وہ جو ان کے اوپر صحیح یا کتاب آئی تھی تو اگر چاہتا تو حضرت انہوں علیہ فضول کو لکھی ہوئی کتاب کی میں دے دیتا لیکن قرآن تو ان کے دل پہ اتارا گیا ان کو یاد کروایا گیا تو اس کی وضاحت فرما دیں تو دوسرا یہ ایک کوشچن یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کا امام نہیں لائے گا کا مطلب ہے کہ اب چلتے ہیں کامران صاحب کی طرف ٹورنٹو کامران صاحب السلام علیکم کو جی جناب جناب مولت کی بات کر رہے تھے تو یہ تو میں عادی سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ گنہگار اور جھوٹوں کو کی رستی کر دیتا ہے اگر اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو جیسے شیطان بھی تو برغلہ ہے نا کہ اللہ پہ کہ اللہ کا نبی ہوں یا یہ ہوں میں مجھ میں یہ ولی اللہ ہوں لوگوں کو مختلف شکلوں میں آ کے بہتاتا ہے اس کو تو یوم یا تک کی مولت دیتی ہے اللہ نے تو اگر کسی کو مولت مل جاتی ہے تو اس میں یہ کہاں سے وہ ہو گیا کہ وہ سچا ہے یا وہ ہے وہ تو ہر ہر نیکی کا خاتمہ خیر پہ ہونا چاہیے جی آپ کیجیے تیس سیکنڈ ہو گئے جی ساجد صاحب آپ نے اس دفعہ ایک منٹ سے کم لیا شکریہ آپ کا جی ساجد صاحب کے سوال اللہ تعالیٰ چھاپے خانے کا محتاج نہیں ہے وہ خود کر سکتا ہے اور اسی طرح زرتیسہ کی وفات سے پہلے سب ان پہ ایمان لے آئیں گے تو مرزا صاحب کی وفات سے پہلے تو کوئی نہیں دنیا پوری نے ایمان نہیں لایا ٹھیک ہے جی ہم اللہ تعالیٰ ہرگز چھاپے خانوں کا محتاج نہیں ہے لیکن اس کی تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کری میں فرمایا ہوا ہے وہ ام بن شعین اللہ آئندہ نزائن ہو معان و نظ لہوب معلوم كہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں لیکن اس کے نازل کرنے کے ہم نے مختلف وقت متعین کیے ہوئے ہیں مختلف زمانے مقرر کیے ہوئے ہیں جس میں ہم نے ان خزانوں کو نازل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی محتاجی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانے میں جو ہے اس میں یہ مقدر کیا ہوا تھا کہ راستے جو ہیں وہ زمین جو ہے سمٹ جائے گی اور ایک گلوبل ویلج بن جائے گی قرآن کریم فرماتا ہے وازل نفوس و ضوجت جب نفوس مختلف قومیں آپس میں ملا دی جائیں گی تو اور وائزل اشار و اتلت جب اونٹنیاں جو ہیں وہ معطل کر دی جائیں گی تو یہ واضح صحف و نوشرت جب صحیفے نشر کیے جائیں گے صورت تکویر کی آیات میں پڑھ رہا ہوں جو آخری زمانے کی علامتوں کو بیان کر رہی ہیں تو قرآن کریم نے ہی بتا دیا کہ ابھی جو ذرائع ہیں وہ انہوں نے بعد میں آنا ہے صحیفے بھی نشر ہوں گے بہت زیادہ کثرت سے اور ایسی ایجادات آ جائیں گی کہ اونٹنی جو عرب کی سب سے قیمتی سواری تھی وہ بھی معطل ہو جائے گی وہ بھی بیکار ہو جائے گی تو یہ زمانہ مقدر کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جو پھر ایسے ہوا لیکن اس میں پیغام وہی وہ تھا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس لیے یہ جی جو 30 علیہ السلام کی آمد ہے حدیث میں جو لکھا ہے کہ حدیث علیہ السلام نازل ہوں گے و امام و اور اے مسلمانوں تمہارے امام تم ہی میں سے ہوں گے تو اسی کے ساتھ ہی اسی حدیث میں لکھا ہے والا یوترا کنل کلس و کہ صحیح جس زمانے میں حدیثیٰ علیہ السلام آئیں گے اس زمانے میں یہ اونٹنیاں جو ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی اور ان پر سواری نہیں کی جائے گی یہ ایک ہی حدیث میں عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثہ علیہ السلام کے بھی آنے کا ذکر کیا ہے اور اسی زمانے کا ذکر کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان پر سواری نہیں کی جائے گی تو یہی تو وہ زمانہ ہے جس میں ایسی ایجادات آ گئیں کہ اونٹنیوں پر اب سواری نہیں ہوتی اور خاص طور پر عرب کے لوگ جو کہ اونٹنیوں کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والے تھے سواری کے طور پر وہاں بھی آپ جس قسم کی نئی نئی گاڑیاں آپ کو وہاں نظر آتی ہیں اور نئے نئے جہاز آپ کو وہاں ملیں گے اور بہت کم ملتے ہیں تو یہ جب زمانہ آ گیا یہ علامت پوری ہو گئی تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ عذور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک بات پوری ہو گئی تو دوسری بات بھی پوری ہو چکی ہے کہ عدیثیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہیں ہاں اس طرح نہیں جس طرح کہ دنیا انتظار کر رہی ہے بلکہ بالکل اسی طرح جیسا کہ ایسے وجودوں کا دنیا میں آنا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے نام پر آئے ہیں کیونکہ پہلے جو عدیثیٰ علیہ السلام ہیں وہ تو وفات پا چکے ہیں تو اس میں کوئی محتاجی نہیں ہوتی عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے کو دے دے ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب رض اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناوزب باللہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمر کے محتاج بن گئے تھے حضرت عمر رض اللہ تعالیٰ عنہ کے تو یہ دعا کا رنگ ہوتا ہے تو اگر وہ نہ بھی ملتے تو آپ کا مشن بڑی کامیابی سے آگے چلنا تھا لیکن دعا کے رنگ میں آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا تو اس میں اس زمانے میں آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ باتیں موجود نہیں تھیں لیکن قرآن کریم نے بتا دیا کہ یہ اور زمانے میں ہونی ہیں اور آنظور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تو جب اس کا وقت آیا تو پھر وہی پیغام آنظور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بن گیا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ ساٹھ زبانوں سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کو پیش کر چکی ہے تو ہم یہ تو کام کریں کہ دنیا کو بتائیں کہ قرآن کریم مکمل کتاب ہے کامل ہدایت ہے تو ان کو دنیا عربی آتی ان کو کون پیغام پہنچائے گا تو اس کا ترجمہ کر کے ان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے جس میں الحمدللہ سب سے آگے اس وقت احمدیہ مسلم جماعت ہی ہے جو آذور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق پا رہی ہے تو یہ تھا دوسرا جو آپ نے ساری سارے, سارے سوال کیا وہاں امناہل کتاب جو آیت ہے سورت نساء کی کہ عتیسہ علیہ السلام کی مفاد سے پہلے سب ایمان لے آئیں گے یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں آیت میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ حدیث علیہ السلام کی وفات سے پہلے آیت تو یہ کہہ رہی ہے و امن حل کتاب الہ یومب ہی قبلہ موت ہی کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے اس واقع سلی پر ایمان لیتا ہے گا تو یہ جو آپ نے کہا کہ حدیث علیہ السلام کی وفات سے پہلے یہ قرآن کریم میں نہیں ہے یہ آپ کا ترجمہ ہے قرآن کریم کا یہی مقصد ہے جو پچھلی آیات سے سارا مضمون بن رہا ہے کہ حتیثہ علیہ السلام کی وفات مراد نہیں ہر اہل کتاب اپنی وفات سے پہلے ضرور اس واقعہ اصلی پر ایمان لاتا رہے گا اگر جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ حتیثہ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گا تو یہ یہودی تو وفات پاتے جا رہے ہیں یہ اہل کتاب ہیں تو جو یہودی آج تک وفات پا گئے وہ تو عدیس علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور جب تک عدیثی علیہ السلام نہیں آتے وہ جو وفات پائیں گے وہ بھی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے تو کیا ناوزب باللہ قرآن کریم نے غلط بات کی کہ کہ قرآن کریم نے تو کہا کہ ہر اہل کتاب ضرور ایمان لائے گا عدیث علیہ السلام کی موت سے پہلے لیکن یہ اہل کتاب وفات پاتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی ایمان نہیں لگتا تو وہ ترجمہ جو آپ نے کیا وہ غلط ہے اس میں حلطیث علیہ السلام اس کی وفات مراد نہیں بلکہ اہل کتاب کی اپنی وفات مراد ہے کہ اپنی وفات سے پہلے وہ ضرور اس پر ایمان لاتے رہیں گے ذاکر اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصباح بلو صاحب تشریف فرما ہیں سوالات کا سلسلہ جاری فور ون سکس کا نمبر ون منصامین کی سہولت کے لیے جو ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ای میل کے ذریعے اگر آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس اگر پروگرام کی نشیات براہ راست آپ تک نہیں پہنچ رہی یا آپ کسی کو چاہیں کہ یہ پروگرام سنیں تو انٹرنیٹ پہ آپ ہمارا, ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے وائس اسلام سی وائس اسلام ہے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام رائے راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں یہاں میں اپنے ان سامن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پر سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں آپ ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اور تمام جو ہمارے رضاکار ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی اپنے مشورہ جات سے ہماری کمزوریوں کی نشاندہی سے کرتے رہیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ آج محترم عبد النور عابد صاحب اور اس طرح مصفا بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں ای میل پہ ایک آ, سوال آیا ہے آ, کامران صاحب کا جو تھا اس پہ آپ آ, جو شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی ہے جو جی. سال کا اس پہ کچھ مزید کہنا چاہیں گے کہ جی جی یہ سوال کامران صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں جی تو پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں آج پھر دوہرا دیتے ہیں جی کہ شیطان کو مولت دینے کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کر دیا کہ اس کو تو میں نے دے دی مولت جی جو آیت آج عبد الراب صاحب نے پیش کی لو تک علیہ نباز الابیل اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان کیا کہ میں اس کو مولت نہیں دوں گا جی جو بھی میری طرف غلط الہام یا وہی منسوب کرے کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے حالانکہ میں نے نہ کہا ہو تو اور ایسا بندہ درست اور ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی بات کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں مولت نہیں دوں گا اس کو میں ضرور پکڑوں گا اس کی شہر اگ سے تو جب اسی کا ذکر آج کیا گیا کہ اگر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی جھوٹے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف الہام منسوب کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ میں ضرور آتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی مہلت نہیں دی اس کو جن کو مہلت کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے اس کو مہلت دی ہے یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مہلت نہیں دوں گا تو وہی بات آج کی گئی اور وہی حوالے مسلمان بزرگوں کے پڑے گئے کہ جھوٹے دعویٰ کرنے والے کو کہ مجھ پر وہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا اور عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ زندگی نے معیار بنا دیا کہ تیئیس سال تک حضور زندہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تیئیس سال تک زندہ رہے یعنی تیئیس سال تک تو تیئیس سال سے پہلے ہی وہ ضرور وفات پا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ معیار لیا گیا کہ حضور 23 سال زندہ رہے کیونکہ آپ سچے تھے تو اگر کوئی جھوٹا ہوگا وہ 23 سال سے پہلے ضرور ہلاک کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی مولت کا ذکر یہاں نہیں کیا زاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ ساجد صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں ساجد صاحب ٹرانٹو سے السلام علیکم جی ساجد صاحب ٹورنٹو سے السلام علیکم جی جناب میں نے سوال کیا تھا وہ حضرت کے بارے میں تو آپ نے تو وہ ترجمہ تو ترجمہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے وہ اپنے حساب سے کر لیا ہے نا آپ لوگوں نے اس میں قرآن پاک میں کیا کہتے اپنے حساب سے اضافے کر لیے پچھلے جو چودہ سو سال سے ترجمے ہوتے آ رہے وہ تو ایسے ہی ہیں اب آپ کے ترجمے کو ہم کیسے مان لیں جو آپ لوگ اپنے کیا کہتے ہیں اس کے لیے وہ کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ اس کی وضاحت فرما دیں کہ کوئی ایسے کتاب نہیں ہوگا جو اپنی موت سے پہلے ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا تو کون سا ایسے کتاب ہے یہ؟, یہ یہودی یا عیسائی جو ان کے اوپر وہ مرنے سے پہلے ایمان لاتے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان, ایمان ایمان لانے کے بعد مرتے ہیں پرانے پاک میں تو صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اس وقت جو موجود لوگ موجود ہوں گے وہ سب کے سب ان کے اوپر ایمان لائیں گے تھینک یو جی ٹھیک شکریہ ساجد صاحب اگلے مہمان عرفان صاحب ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں عرفان صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمتہ پچھلے ایک پروگرام کے اندر یہ فرمایا گیا تھا کہ صاحب نے ذرا مجھے تصدیق چاہیے تھی کہ آپ کے جو نبی ہیں مرزا قادیانی ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کی وفات ہو چکی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور غالباً نشاندہی کی ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئے نا کیونکہ اللہ تعالی نے جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی وہ آپ کے نبی کو بتا ڈالی ذرا بتائیں گے کہ کہاں پر آپ کا یہ آپ کے نبی سپیریئر گئے کہ نہیں اچھا جی بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا عرفان صاحب تھے سے اور ساجد صاحب نے کہا کیا کہ انہوں نے اپنا سوال لکھوائے دو سوالات اور اسی طرح ای میل پہ ایک سوال ہے تو چونکہ ای میل والا پہلے آیا میں ای میل سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں یہ سوال شوکت صاحب کی طرف سے ہی ہے جو پہلے بھی انہوں نے پوچھا ہے اسی تسلسل میں ہے اور وہ ایک وضاحت کی درخواست کر رہے ہیں فرماتے ہیں میں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں جی وہ روحانیت کا موازنہ کر رہے ہیں تکمیلے ہدایت یا اشاعت کا جی وہ روحانیت کا موازنہ کر رہے ہیں تکمیلے ہدایت یا اشاعت کا نہیں سو آپ کا جواب سمجھ نہیں آیا جی تکمیل روحانیت کا موازنہ کر رہے ہیں ہدایت کا نہیں میں نے میں نے کہا یہ مضمون حضرت رسیح محمد اللہ السلام نے ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا ہوا ہے میں نے اس حوالے سے اس کو لنک کیا تھا کہ وہاں آپ نے بتا دیا ہے کہ کیا زمانے ہیں وہ زمانہ کیا تھا اور یہ زمانہ کیا ہے یہاں جو روحانیت کا موازنہ کر رہے ہیں اوپر عزو نے لکھ دیا کہ بروزی طور پر بروز کہتے ہیں عکس کو یعنی آئینے میں ایک آپ کو عکس نظر آتا ہے جی. تو اگر اصل آدمی آئینے کے سامنے نہ ہو تو عکس بھی نظر نہیں آئے گا یہی بروز ہے اس کے بروز کے بھی حوالے ہمارے پاس موجود ہیں کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ بروزی طور پر جو ہیں انہی رحمتوں کو اس زمانے میں دکھا رہے ہیں اور یہ نعمتیں جو ہیں یہ برکتیں جو ہیں آپ نے لکھا ہے کہ میری نہیں آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں این چشمۂ رواں کہ بے خلق خدا دہ ہم یکتر از بہر کمال محمد است کہ یہ مسیحم علیہ وسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میں کچھ جو کچھ دکھا رہا ہوں یہ آضور صلی اللّہ وسلم کے کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کون افضل, کو قرار دے ہے ادھر نسیم علیہ وسلم جو نشانات بھی میں دکھا رہا ہوں یہ عضور صلی کے سمندر میں سے قطرہ ہے تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف ایک ہی تحریر نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ دیکھو کیا لکھ دیا جگہ جگہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہوا ہے تو یہ ساری تحریرات بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا ہے کہ وہ آقا ہیں اور غلام ہیں. تو یہاں جو زمانے ہیں اس میں وہ چودھویں رات میں آپ نے یہی بیان کیا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں ایک جگہ آپ کو کچھ اور لکھ دیں اور یہاں اس کے خلاف لکھ دیں یہ اسی کے مطابق ہی ہے اور روحانی طور پر آپ نے لکھ دیا کہ میں بروزی طور پر کیونکہ آخری نمن منہم نے یہ اجازت مجھے دی ہے کہ میں یہ بات لکھوں تو وہی سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دو قوموں میں آئے ہیں دوسری قوم میں کیسے آئیں گے وہی آپ سمجھا دیں تو اگر آپ سمجھا دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اگر نہیں سمجھا سکتے تو بہرحال یہ بات ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ بروزی طور پر آپ کا آنا لکھا ہے اور وہ مسیح مہود امام دی ہی ہیں ابھی ساجد صاحب نے پھر سوال کیا واہ من کتاب اور کہا کہ ترجمہ جو آپ نے بنایا ہے وہ تو آپ کا ہے تو ساجد صاحب نے یہ ترجمہ پڑھا کہ الطیص علیہ السلام جو آئیں گے اس وقت جو موجود ہوں گے اہل کتاب وہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے تو سائی صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ اس وقت جو موجود ہوں گے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے ہمارا ترجمہ چلیں غلط ہو گیا آپ اپنا ترجمہ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ آپ نے ابھی کہا حتیثہ علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت جو اہل کتاب موجود ہوں گے وہ ضرور آپ پر ایمان لیں گے تو یہ اس وقت جو موجود ہوں گے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے تو یہ اگر آپ بتا دیں تو آپ کے ترجمے کو ہم درست مان لیتے ہیں ورنہ آئے تو یہی کہتی ہے وہ امن نہل کتاب کہ ہر ایک کہل کتاب ضروری مان لائے گا تو آپ وہ ترجمہ ثابت کر دیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں ذاکم اللہ اور عرفان صاحب ٹورنٹو سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ کہاں دفن ہے اور یہ بات آضر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی تو کیا اس سے آپ کے نبی جو ہیں وہ بالا نہیں ہو گئے آزر وسلم سے جی جزاک اللہ عرفان صاحب کہا کہ انہوں نے بڑا اچھا ایک موقع دے دیا ہمیں اس بات کو بیان کرنے کا دوبارہ جی <coughs> نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََ وسلم کہ کسی بھی كال سے یہ بات ثابت نہیں ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آسمان پر زندہ ہیں اور وہی عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام واپس آئیں گے اس کے برخلاف ہمیں بہت ساری احادیث قرآن کریم کے آیات اس بارے میں ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ وسلام وفات پا چکے ہیں اور یہ جو آپ نے بات بیان کی وہ صرف اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ احادیث کا مطالعہ نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے چنانچہ بخاری کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس میں صاف اور واضح طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کی وفات کو تسلیم کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہوگی اور میرے کچھ لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ فا یو خا زبہم ذات شمالی فاقولو یا ربی اصحابی کہ میں یہ کہوں گا جب ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میرے ماننے والے ہیں فا یو قالو تب اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدری ماں عہدہ سب کا تجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فا اکولو کما کال تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو وہی جواب دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے ایک سالے بندے نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا تھا وہ جواب یہ تھا کنت علیہم شہید ماں دم تو فیم فلمات و ان تارکی بہم کیا خدا تعالیٰ میں تو ان پہ نگران رہا جب تک میں ان میں موجود تھا فلمات وفی نہیں پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان کا نگران تھا اب اس میں اللہ تعالیٰ حضر، آن حضرت صلی اللہ علیہ و نے یہ امت کو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلام کا جو مکالمہ صورت معاہدہ کے آخری رکوع میں درج ہے اس میں توفی کا مطلب کیا ہے اگر تو ہم توفی کا معنیٰ جو ہمارے بہت سارے جو غیر جماعت ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچس میں انصری حضرت صاحب علیہ السلط وسلام کو اٹھا لیا اور یہی بین ہی یہ یہ جو ترجمہ ہے یہ وہاں پہ کیا جاتا ہے تو پھر لازمی طور پہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی ترجمہ کرنا پڑے گا جو قرآن میں آپ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے لیکن کوئی مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے یا یہ بتا سکے یا اس کا اظہار کر سکے اپنے عمل سے اپنے علم سے اپنے کردار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبعا. فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ آسمان پر موجود ہیں حضور کا بینے ہی وہ وہ آیت کو کوٹ کرنا وہ حوالہ بتانا کہ میں بھی وہ جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلم نے دیا ہے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا سوائے اس کے کہ قرآن کریم کا وہ ترجمہ کیا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے یا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ آسمان پہ مانے اور وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر لازمند توفی کا معنی وہ کرنا ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا حضور کو نہیں پتہ تھا کہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حضور کو بالکل پتہ تھا آپ کے اصحاب کو بھی پتہ تھا اس لیے یہ زاد الماد ابھی حافظ ابن قیم کا میں نے ذکر کیا تھا انہوں نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ حیات مسیح کا جو جو ہے عقیدہ ہے یہ تیسری صدی میں کہیں جا کے مسلمانوں میں رائج ہوا ہے کہتے ہیں اس سے پہلے کے جو علمات ہے وہ سارے اس بات پہ اور ہم اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ بہت سارے پروگرام ہیں ہم صرف اس بات پہ کہ احادیث میں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اصحاب کے نزدیک رسول اللہ کے نزدیک اور کس طرح وہ وفات یافتہ ہوتے ہیں ہاں یہاں پہ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیوں پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو عیسیٰ ابن مریم کہا صرف یہ ابہام ہے اگر یہ ذہنوں سے نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں یا جس باتوں میں گرفتار ہو کے رہ گئے ہم وہ ختم ہو جائیں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صورت نور میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امثال کے ذریعے مثالوں کے ذریعے لوگوں پہ بات بیان کرتا ہے و جزرب اللہ المسال الناس کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے لوگوں پہ باتیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کو مثیل قرار دیتا ہے حضرت موسیٰ کا اور یہ بات بیان کرتا ہے کہ تجھے بھی جیسے موسیٰ آیا اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی مشابہت ہے اب حضرت مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے چودہ سو سال کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم مبوس ہوتے ہیں ان کی پیدائش ہوتی ہے آپ جو بھی اس کو کہہ لیں اس تفاول کے طور پر یا اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جہاں پہ بھی ذکر آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََ وسلم نے آنے والے کا نام عیسى ابن مریم رکھا اس مشابہت کو جو قرآن کریم میں آپ کے اور موسا کے درمیان تھے موسا کے درمیان اس کو قائم رکھنے کے لیے تھی تو جہاں پہ بھی اب دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی یہ بات کریں کہ حضرت صلی اللّہ وسلم نوز اللہ جھوٹ بول رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ قرآن کریم میں ب بلا تضاد ہے اب قرآن کریم یہ کہتا ہے حضور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں پھر ان کے نام کا آنا کہ نہیں نہیں عیسا ابن مریم نے آنا ہے تو یا تو نوز بلّہ ہم ایک طرف جھوٹا ہونا مان لیں یا ان کا سچا ہونا مان لیں اگر تو ہم نے جھوٹا ہونا ماننا تو بات ساری ختم ہو جاتی ہے اگر یہ کرنا ہے عقل کو درمیان ملاتے ہوئے ذہن استعمال کرتے ہوئے بلکہ عقل سلیم کہنا چاہیے کہ اگر تو یہ ماننا ہے کہ ایک طرف یہ روایت ہے اور ایک طرف یہ روایت ہے تو درمیانی راستہ کیا ہے کہ اپنے حضور کو اپنے نبی کو جھوٹ کی تہمت سے بچائے تو درمیانی راستہ درمیانی راستہ سوائے اس کے یہ نہیں نکلتا کہ جہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے اترنا ہے وہ محض توافل کے طور پہ مانا جائے اور جو ان کی حقیقی جو شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاح و کا فوت حضرت مسیم علیہ صلاح والسلام نے بڑی جگہ فرمایا اسلام کا جو زندگی ہے وہ اپنا عیسیٰ کی موت میں ہے عیسیٰ کا مرنے دو تاکہ اسلام کا اسلام کا حیا ہو جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبدالنور النور عابد صاحب اور اسی طرح مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہے سامعین آج آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ رات بارہ بجے تک ہے اس فریکوینسی پہ اور گھڑی جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے چکی ہے چنانچہ ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے مزید آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے پسند کریں کہ آج کے پروگرام میں آپ کا سوال شامل ہو تو جلد از جلد ہمیں پروگرام میں تشریف لائیں فور ون ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو کے علاقے سے باہر کے سامن کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس ہمارا ویب کا پتہ ہے ہمارا ای میل کا پتہ اور ویب کا پتہ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ جہاں اپنا صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سوال کے لیے آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں جس میں آپ اپنا سوال مکمل کریں اور پھر موقع دیں ہمارے نے گرامی کو کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کیونکہ پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ فون کر لیں لیکن کم از کم پانچ منٹ کے وقفے کے ساتھ اسی طرح جب آپ پروگرام میں شامل ہوں تو اپنے سوال جو ہے اس کو اس طرز پر پیش کریں جیسے آپ کسی اچھے مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ آپ اپنی گفتگو کر رہے ہوں کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے ریڈیو کی وجہ سے گھر گھر میں سنا جاتا ہے ایک بہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس کو سنتے ہیں اور اسی طرح اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور وہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں باقاعدگی سے کہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے تو جس مزاج پہ جس لے پہ اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں آپ سے گزارش کہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں ہماری مدد کریں کہ آپ کا جو طرز کلام ہو وہ اسی طرح کا ہو جس طرح کا ایک اچھی مجلس میں ہوتا ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ مصباح بلوچ صاحب ہیں اور اسی طرح عبد النورابد صاحب ہیں جی جی ابھی جو عرفان صاحب کا سوال تھا نور صاحب نے اس کا جواب دے دیا تفصیلی تو بنیاد وہ یہ بنا رہے تھے کہ قبر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا حضرت مرزا علامت کا عدی علیہ السلام کو پتہ چلا تو کہتے ہیں سپیریئر کون ہوا پھر جی تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی بات کا علم ہونا اگر کسی کو علم ہے دوسرے کو نہیں تو اس سے کوئی فضیلت نہیں بنتی جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ مسیح محدود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملا ہے تو اس میں قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک معاملہ تھا جو حضر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا حضراؤد علیہ السلام والد تھے اور حضر داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان تو قرآن کریم فرماتا ہے فف ہم کہ وہ معاملہ ہم نے داؤد علیہ السلام باپ کو نہیں سمجھایا بیٹے کو سمجھا دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ناازو اللہ باپ جو ہے وہ کم علم ہے یا کم رتبہ ہے اور بیٹا اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سلمان کو بات سمجھا دی اور داود کو نہیں سمجھائی تو اس لحاظ سے اس سے کوئی فضیلت نہیں بنتی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا حدیثہ علیہ السلام کی قبر کا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ نت اللہ علیہ و نصارہ اتخذوا خزو کبورا امبیاہ مساجد کہ اللہ تعالی یہود اور نصارہ پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو آپ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ نصارہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی مار پڑے کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبر کو بھی جو ہے وہ سہداگاہ بنا دی تو عرفان صاحب بتائیں کہ یہ اگر علم نہیں تھا تو یہ حضور نے بات کیسے کی کیسے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نصارہ نے بھی اپنے نبی کی قبر کو سید داگاہ بنا لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اس لیے عطیص علیہ السلام کی قبر کا حضور نے ذکر کیا اس حدیث میں ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج مسبا بلوچ صاحب اور اسی طرح عبد النور آبد صاحب تشریف فرما ای میل پہ ایک سوالہ ہے شوکت صاحب کی طرف سے جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے انہوں نے ایک اور حوالہ دیا ہے اسی کا اور فرماتے ہیں السلام علیکم اسی حوالہ میں مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے انہیں تعلیم دی جو صوفیہ اور بریلوی حضرات کا عقیدہ بھی ہے کیا یہ درست ہے یہ عسیم علیہ السلام تو نہیں لکھا کہ جو صوفیہ اور بریلوی حضرات کا عقیدہ بھی ہے یہ تو میرے خیا شوکت صاحب اپنا بات کہہ رہے ہیں کیونکہ بریلوی اضرات تو آئی بعد میں ہیں جو بریلویت ہے وہ احمد رضا خان صاحب کے ساتھ چلتی ہے وہ تو وسیم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے تو یہ آم میرا شوکر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں لیکن دوبارہ پڑھ دیں بات کو جی میں عرض کرتا ہوں اور فرماتے ہیں السلام علیکم اسی حوالہ میں مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے انہیں تعلیم دی ٹھیک ہے جو صوفیہ اور بریلوی حضرات کا عقیدہ بھی ہے کیا یہ درست ہے اب اس میں مختلف قسم کے باتیں ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انکارنیشن ہے جی کہ روج ایک پرانے کسی وفات یافتہ شخص کی دوبارہ کی کسی نئے شخص میں تو اگر تو یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل ادمسی علیہ السلام کی یہ مراد نہیں ہے تو روح نے آ کے سکھایا ہے یعنی روحانی طور پر آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مضامین ادمسی محدود علیہ السلام کو سکھائے ہیں تو بعض مسیم علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے کہ رویا میں کشف میں آضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے یہ عطا کیا اور بعض صوفیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ نقطہ سمجھایا تو روحانی طور پر یہ مرادہ نہ یہ کہ روح جو ہے وہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ آ کے بتا کے جاتی ہے میرے خیال میں یہ جو بریلوی حضرات کا انہوں نے ساتھ حوالہ دے دی ہے دی. جو حاضر و ناظر جانتے ہیں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روح آتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے ادب میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ علیہ السلام کی وہ مراد نہیں ہے جزاک ملا سمین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبد راوید صاحب اور اسی طرح مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ ہم آخری 20 منٹ میں ہیں آپ کو دعوت کے آج کے پروگرام میں اگر آپ اپنا سوال شامل کرنا چاہیں فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو کے علاقے سے باہر کے سامن کی سہولت کے لیے اسی طرح QA یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس ہمارا ای میل کا پتہ اور voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں آپ جو بھی طریق اپنائیں اپنے سوال ہمارے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں عمیر محمود صاحب کنٹرولز پہ ہیں یا ای میل میں کر دیں تو آپ کا سوال ہم شہر کے تعارف سے پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح بعض ہمارے سامعین فون کر کے حوالہ دیتے ہیں کہ فلانی کتاب کے فلانے صفحے پہ یہ بات لکھی ہے تو آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ حوالہ جات زبانی دینے کی بجائے آپ اگر اس کو ای میل کے ذریعے بھیج دیں تو ہمارے غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے بعض سوال لکھ رہے ہوتے ہیں اور حوالہ جو ہے مکمل لکھا نہیں جا سکتا تو اس صورت میں آپ کا جب لکھا ہوا سوال آتا ہے تو ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری عبد صاحب جی ہم کتاب پہ کچھ مزید بات کرتے ہیں جی اور حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کے بعض اقتباسات ہیں جو اس کتاب میں اس کا میں نے پس منظر اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ تو صاحب کے سامنے میں نے پہلے پیش کر دیا جی حضور فرماتے ہیں پس صادقوں کی یہی نشانی ہے کہ انجام انہیں کا ہوتا ہے خدا اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دل پر نزول کرتا ہے پس کیوں کر وہ امارت من منہدم ہو سکے جس میں وہ حقیقی بادشاہ فروکش ہے ٹھٹھا کرو جس قدر چاہو گالیاں دو جس قدر چاہو اور اعزاء اور تکلیف دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہو اور میرے استحصال کے لیے ہر ایک قسم کی تدبیریں اور مکر سوچو جس قدر چاہو پھر یاد رکھو کہ انقریب خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے غالب ہو جاؤں گا مگر خدا کہتا ہے کہ اے لانتی دیکھ میں تیرے سارے منصوبے خاک میں ملا دوں گا اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولویوں اور ان کے پیراؤں کو آنکھیں بخشتا اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح معود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اس کو کافر قرار دیں گے اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا سو ان دنوں میں وہ پیشگوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی افسوس یہ افسوس یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کے امر اور ارادہ سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاک اور صادق نبیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے کیا وہ رات ان کے لیے ماتم کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خصوف قصوف عن پیش گوئی کی تاریخوں میں وقوع میں آیا کیا وہ دن ان پر مصیبت کا دن نہیں تھا جس میں لکھ کے نسبت پیش گوئی پوری ہوئی خدا نے بارش کی طرح نشان برسائے مگر ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں تا ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان لائیں تو یہ حضرت مسیح ماؤد علیہ اللہ سلام جو زمانے کے آ, آ, مولوی تھے علماء تھے یا اپنے آپ کا بڑا اپنے آپ کو بڑا آ, پاک باز اور راست باز اور آ, گدی نشین اور سجادہ نشین کہلاتے تھے حضرت مسیح محمد علیہ السلۃ والسلام نے جا بجا ان کو آ, آ, چیلنج دیے ہیں اور کہا ہے کہ اٹھو اور میرے مقابلہ میں آؤ آو. اور حضرت مسیحصل نے فرمایا ہے کہ اگر یہ خدا کا کام نہیں اگر خدا نے مجھے کھڑا نہیں کیا تو پھر میرے لیے تو اللہ ہی کافی تھا اللہ ہی مجھے برباد کر دیتا آج ہم حضرت مسیح ماحود علیہ السلاۃسلام انیس سو آٹھ میں فوت ہوئے آج دو سترہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت مسیح ماحد علیہ السلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ کا جو یہ سلسلہ ہے اسلام کی جو یہ جو جماعت ہے جماعت احمدیہ اس کا کس طرح خیال رکھا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ دنیا کے کناروں تک الحمدللہ جماعت احمدیہ موجود ہے دو سو سے زائد ممالک قرآن کریم کے تراجم لوگوں کی مدد کرنا ہو افریقہ میں یہاں کے ملکوں میں جہاں پہ بھی ضرورت ہوئی ہے جماعت احمدیہ ایک سینہ سفر دیوار بن کر مخالفین کے سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ چاہے اسلام کا دفاع ہو اسلام کی خدمت ہو غریبوں کی خدمت ہو جماعت احمدیہ کو آپ صفح اول میں دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف چونکہ ابھی جو بات ہو رہی تھی امام کا ہونا بڑا ضروری ہے اور وہ بھی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو تو ان تمام باتوں کو دیکھ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں یا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلط وسلام خدا کے برگزیدہ نبی نہیں ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یا تو ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے اس یعنی کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک رکھا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ خدا تعالیٰ کی تائید سے کامیاب ہو رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اے لوگوں تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے کیا اگر جماعت احمدیہ جھوٹی ہے تو کیا پوری مسلم مسلمان امت میں کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جو جماعت احمدیہ کی ہلاکت کی دعا کرے اور جماعت احمدیہ ہلاک نہ ہو کیا تمام مسلمان اور یہ لکھی پڑی باتیں ہیں تباریخ میں ہیں خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ گئے بد دعوائیں کی گئی ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف تانے بھی کیے گئے ہیں اور بدوائیں ہوتی ہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ ان کی بدواؤں کو قبول نہیں کرتا دعا میں بڑی طاقت ہے اگر جماعت احمدیہ جھوٹی ہے تو کیوں مسلمان یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے نام پہ جھوٹی ایک دکانداری اس نے شروع کی ہے تو اس کو ختم کر دے لیکن ایسا نہیں ہوتا جماعت احمدیہ ترقی کے منازل طے کرتی رہتی ہے روزانہ کرتی ہے جو ترقیات کی جو جو راستے ہیں وہ مزید کشادہ ہوتے ہیں یہ جھوٹے کا تو کام نہیں ہے یہ صرف ایک ایسے شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ہو حضور فرماتے ہیں اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو کازبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا میں اس زندگی پر لانت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے وہ خدمت جو عین وقت پر خداوند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر مجھے کچلنا چاہیں جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ہمارے ساتھ محترم عبد النور رابط صاحب اور اسی طرح محترم مصفا بلوچ صاحب تشریف فرما ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے اگلے اور غالباً آخری مہمان اقبال صاحب ٹرونٹو سے ان کی کال لیتے ہیں اقبال صاحب اسلام اکم جی جناب فرمائیے اشارت فرما تھے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ مطبخات رحمت ہے لوگ چاہے کعبے سے کعبے کے پردے سے بھی لٹکتے ہیں کعبے سے بھی کعبے کے اندر بھی دعائیں کر رہے ہیں اور پھر بھی بربان نہیں ہو رہی اس لیے کہ اس सच्ची کہ سچی جماعت ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ मान کو مان رہے ہیں اربوں کی تعداد میں ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو مسیح کو خدا بھی مان رہے ہیں وہ بھی نہیں ختم ہو رہے تو یہ کیا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے لیے بد دعائیں مانگی جائیں اور وہ قبول ہو جائیں یہ تو دنیا کے اندر جتنے بدین بھی ہیں برائی کے لوگ اوپر چل رہے ہیں وہ بھی نہیں ختم ہو رہے ہیں چاہے کتنی ان کے خلاف دعائیں کی جا رہی ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اقبال صاحب جی اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جو بتوں کو مانتے ہیں اور اسی طرح دوسرے حضرت عیسیٰ کو جنہوں نے خدا بنایا ہوا ہے ان پہ بھی تباہی نہیں آ رہی تو آپ پہ نہ آئی تو کیا, کیا بات ہو گئی اقتباس نوراب صاحب پڑھ رہے تھے جی حضرت مسیم الد علیہ السلام نے وہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا ہوا ہے اور اس میں قبولیت دعا کا جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادونی استجب لکم تم مجھ سے دعا مانگو میں ضرور تمہاری دعا کا جواب دوں گا تو اس حوالے سے ادمسی محدود علیہ السلام نے یہاں لکھا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں تو تم سب میرے خلاف دعائیں کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا اور مجھے ہلاک کر دے گا لیکن ساتھ ہی سارا آپ نے بتا دیا کہ آپ اگر سجدے کرتے کرتے تمہاری ناکیں گل بھی جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا کیونکہ اسی نے تو مجھے بھیجا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف مجھے بھیج رہا ہو دوسری طرف تمہاری دعائیں سن لے تو یہ جو مضمون ہے پڑھا جا رہا ہے یہ حضرت مسیحم عدیہ السلام اپنے یقین کو یہاں بیان کر رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل یا ہونے کا ثبوت مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تو اگر نہ آیا ہوتا تو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے ہلاک کر دیتا اب جب کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہوں تو اب تم میرے خلاف دعائیں بھی کرو تو بھی میں تمہیں ابھی سے بتاتا ہوں کہ خدا تمہاری دعائیں نہیں سنے گا باوجود اس کے کہ اس نے یہ مجھے بت... یہ فرمایا ہوا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا لیکن اگر میرے خلاف تم دعا مانگو گے تو میں <تصفيق> تمہیں تمہاری دعائیں جو ہے نہیں سنوں گا اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنے گا تمہاری دعائیں نہیں سنے گا تو اس میں قبولیت دعا کا جو ہے وہ مضمون مسیم عدیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اپنے من جانب اللہ ہونے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل اس سے اور کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا کہ کیسے اپنی ذات پر یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تو یہ کہنا کہ باقی بت پرست بھی موجود ہیں بالکل موجود ہیں لیکن ان کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں نا تو آپ تو سچے خدا کو مانتے ہیں تو آپ سچے خدا سے دعا کر کے دکھائیں کہ اے اللہ اس جماعت کو تو ملیامیٹ کر دے تباہ بربا کر دے یہی تو قرآن کے لیے معیات مضمون ہیں بنسرنا القوم القافرین کہ اللہ ہمیں کافر قوم پر ہمیں غلبہ دے تو اگر ہم واقعی کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین سے واقعی دور ہیں تو پھر غلبہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا اور ہمیں یا جماعت احمدیہ کو مسیحم عدودیہ السلام کو وہیں ختم کر دیتا جیسا کہ جھوٹے دعویداروں کو جھوٹے نبیوں کو پہلے ختم کرتا چلا ہے کسی بھی جھوٹے نبی کی جماعت آپ اس دنیا میں نہیں دیکھتے اور تو وہ سلوک جو اللہ تعالیٰ نے پہلے جھوٹے نبیوں کے ساتھ کیا حضرت وسیم عدلیہ السّلام کے ساتھ کیوں نہیں کیا تو اسی کا ذکر حضرت وسیم علیہ السلام اس کتاب میں کر رہے ہیں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ باقی رکھے گا خوا تم کتنی دعائیں کیوں نہ کرو تو اس میں اس حوالے سے ذکر ہے کہ مسلمان بے شک اس خوشخبری کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا یہ دعا اللہ تعالیٰ بہرحال نہیں سنے گا کیونکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف مجھے بھیج رہا ہو اور دوسری طرف میرے خلاف لوگوں کی دعائیں سن لے اور مصور صاحب آخری ای میل پہ سوال شوکت صاحب کا ایک اور آج شوکت صاحب کے سوالات ہیں جی فرماتے ہیں کہ السلام علیکم بروز میں کیا صرف مماثلت ہوتی ہے یا کہ ایک روح دوسری روح پر انداز ہوتی ہے جی اس میں میں نے بتایا تھا یہ جو انکارنیشن کا تصور ہے یہ سوالات خود مسیح علیہ السلام سے ہوئے بھی حضور کی زندگی میں کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح معود ہوں تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ مسیح کی روح میں آپ میں آ گئی ہے اس وفات یافتہ کہ یہ کیا تو حضور نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس طرح روحیں پرانے لوگوں کی نکل کر نئے جسموں میں نہیں آتیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو روحانی طور پر جو ہے یہ مماثلت ہی مراد ہوتی ہے تو کہ جس طرح وہ تھا اسی طرح میں ہوں تو اس میں بعض حوالے موجود بھی ہیں کہ صرف مشابہت کی وجہ سے مثلا ایک صاحب تھے جو ذرا دہر خیالات کے تھے مسلمان تھے انڈیا میں تو انہوں نے بھی قرآن کریم کی آیات کی بعض تفصیلیں لکھی تو ان پر بڑی تنقید ہوئی تو ایک صاحب نے یہ لکھا یہ عبد الماجد دریاوادی صاحب ہیں یہ اخبار نکالتے تھے صدق لکھنؤ سے انہوں نے لکھا کہ ابو جہل اور ابو لہب نے کی تھی یعنی رسول سے متعلق لفظ لفظ حرف بحرف وہی تشخیص جو سرداران جاہلیت ابو جہل و ابو لہب نے کی تھی محمد ہیں تو صادق ہیں تو کہتے ہیں وہی جو سلوک ابو جہل اور ابو الحم نے کیا تھا یہی معنی ابو جہل کے نئے بروز کے ابو جہل کے نئے بروز نے بیسویں صدی میں کیے ہیں تو بروز یعنی مشابہت جو ہیں وہ مراد ہوتی ہے مماثلت اس میں یہ نہیں کہ اس کی روح جو آ کر مجھ میں گھس گئی ہے یا مجھ میں آ گئی ہے یہ معنی یا نہیں ذاکم اللہ سامعین آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون پہ آپ نے سنتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا وقت اب تقریباً ختم ہو رہا ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں دو معزز مہمان میرے دائیں طرف عبد عابد صاحب اور بائیں طرف مصباح بلوچ صاحب ہیں اب دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ آج پروگرام میں تشریف لائے ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دیے کنٹرولز پہ عمیر محمود صاحب تھے ان کا شکریہ جو آپ کی ٹیل فون کالز آتی ہیں جو سوالات آتے ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں اسی طرح طاول قیوم صاحب آج تشریف لائے تھے ان کا بھی شکریہ جو ہماری تکنیکی ٹیم ہے اس کی رانمائی فرماتے ہیں اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ ہمیں رونق بخشتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نہ صرف آپ کے سوالات سے پروگرام کو اس سے سجاتے ہیں بلکہ آپ کے جو مشورہ جات آپ کے جو پیغامات آتے ہیں ان کے لیے بھی ہم آپ کے ممنون ہیں کہ اس سے ہماری رانما رہنمائی ہوتی ہے تو ان گزارشات کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Ahimadiya Zindaba Ahimadiya Zindaba Ahimadiya Zindaba Ahimadiya Zindaba Ahimadiya Zindaba Ahimadiya Zindaba You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahimadiya Zindaba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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاک بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت